قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واطوه متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون سوره البقرہ آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے یہاں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے حالانکہ عمل سے خالی ایمان کبھی کافی نہیں اور عمل صالح ہے کیا ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے خلاف سنت عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایک اور مقام پر سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات تجری جنات تجری من انہار مل من تحتها انہار دین فی ابدا لہم فیمر اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیمیاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے ان لہم جنات تجری من تحتها انہار جنت میں صاف پانی اور خالص دودھ شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ محمد آیت نمبر پندرہ ہے مثل الجنت اللتی وعد المتقون انہ روم و انہ روم من خمر اللذت من روم انف اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں اور ایک اور مقام پر سورہ عال عمران آیت نمبر ایک سو میں اللہ کا فرمان ہے لہم جنا تجری میں ظلم دل اللہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان جیحان فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں صحیح مسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوفر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں آپ نے فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں سنن ترمیزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے حکیم بن معاویہ اپنے باپ سعیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں ہیں اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی اللہ اکبر کس طرح اللہ رب العالمین اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا یہ بھی جامع ترمزی کے اندر حدیث ہے اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا اور آگ والوں کو بھی آگ میں داخل فرما دے گا پھر جتنی مدت بات چاہے گا ارشاد فرمائے گا دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح چلے ہوئے ہوں گے تب ان کو نہر حیات یعنی نہر حیا میں ڈالا جائے گا وہ لوگ اس میں اس طرح اگ پڑیں گے بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح بیج سیلاب کی ایک جانب اگتا ہے کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں فرمائے گا اس طرح آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے متشابہن کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کو دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہوگی ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت نہیں سورہ محمد آیت پندرہ میں ارشاد فرمایا والا میں کلرات اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور سورہ الرحمن میں فرمایا فیم کی نخلوں ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں اور فرمایا وَأصحاب ما اصحاب اوسحبل فی سد مخبول وطلح منضود وظل ممدود ومائم مسکوب وفاکہت کثیرہ لا مقطوعة ولا ممنوعہ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے وہ ایسے بیری بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں اور ایسے کیلوں میں کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوں گے اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوگا اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہوگا اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن نماز کسوف کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دوران نماز میں دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ کوئی چیز لی ہے پھر آپ نے ہم کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشہ کو لینا چاہا اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے صحیح مسلم وال ہم فی ازواج یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری آلائشوں مثلا پیشاب پہانا تھوک ہیز و نفاس وغیرہ اور باطنی آلائشوں سے مثلا جھوٹ کینا حسد بغض وغیرہ سے پانک ہوگی ایسی بیویاں اللہ تعالی جنتیوں کو عطا کرے گا ارشاد فرمایا فیهن قاصرات الطرف لم يطمثن ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی کسی جن نے اور فرمایا واقعہ میں سورہ واقع میں اللہ نے اسی کی تفصیل بیان فرمائی ہے بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا نئے سرے سے پیدا کرنا بس ہم نے انہیں کمواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب اور ان کی ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے جو کامیابی والے ہیں اللہ اکبر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ جہاد میں پہلے پہر یا پچھلے پہر نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو شرک و غرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے جنتی عورتوں کے سر کا دوپٹہ دنیا میں جو کچھ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے صحیح بخاری سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس آدمی کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اسے تکلیف نہ دے یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے عن قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے فیحا خالدون اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے ارشاد فرمایا لینا احسن الحسن ولاق وجوہ بلجنتی جن لوگوں نے نیکی کی انہیں کے لیے نہایت اچھا بدلا اور کچھ زیادہ ہے اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ ہی کوئی ذلت یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا وہ ایک چتکبرا مینڈا ہے اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک منادی آواز لگائے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا متفق متفقنال حدیث ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کو بھی ختم کر دینا ہے جنتی جہنم میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے سعیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا اور رنج و غم سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی طرح سعیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں اور سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت بے شک اب تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ایش کی زندگی گزارو گے تمہیں حزن و ملال کبھی نہیں ہوگا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جو سورہ اعراف میں ہے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ جنت اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے مومن عورتوں کے لیے تیار کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ ہم اللہ کی یہ جنت حاصل کر لیں یہ دنیا کی زندگی تو واللہ اللہ دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن آنے والا ہے ہم سب نے آخرت کو جانا ہے اور اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے فرما بردار رہے تو یقیناً اللہ رب ہمیں وہ جنت کا مقام عطا کرے گا اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ